بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا ستارے کی قسم جب غائب ہونے لگے ما ضل صاحبكم وما غوا کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں وما ينطق عن الهوى اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتے ہیں ان هو وحی یہ قرآن تو ایک وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے علمه شدید ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل نے جو طاقتور ہیں پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے پھر وہ قریب ہوئے پھر وہ مزید نیچے آ گئے او ادنا تو دو کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم فوحدیم اوہا پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا ماں کب فو ما, كذب الفؤاد ما رآا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا افتمارونه ما يرا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہوخرا اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک بار اور بھی اترتے دیکھا دل تدرت المتہا کے پاس اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ما وما ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی لقد من آیات ربه انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی بھلا تم لوگوں نے لات اور اوزا کو دیکھا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 إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ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 حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے ما کیا جس چیز کی آرزو انسان کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے فللہ سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وَكَم مِن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 اور سفارش پسند بھی کریں۔ ان اللذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موصوم کرتے ہیں وما لهم به من علم ان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 اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے عامال کا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کیے ان کو نیک بدلہ دے اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَكَ بَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا الْلَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ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 وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اَمْ لَم يُنبَّأ بِمَا فِي صحف موسى کیا جو باتیں موسا کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی مل اور ابراہیم کے صحیفوں کی جنہوں نے حق اطاعت و رسالت پورا کیا اللہ تزر وازرت وزر اخرى وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سعى اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَاهَ اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا تم جزا ہوں پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے او انا کیا اب اور یہ کہ وہی ہنساتا اور وہی رولاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ وہی موت دیتا اور وہی زندگی دیتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے مِن نطفت اذا یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے وہ انتل اخرو اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ اٹھانا اسی کا ذمہ ہے کو ان اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے کو ان نہ شیرو اور یہ کہ وہی شیرا نامی تارے کا بھی مالک ہے انل کا دل اول اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا وہ سمود سم اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا وہ قومنو قبل اول اپ اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی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 من یہ پیغمبر بھی پہلے کے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والے ہیں عظیفہ تل عظیف آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی لئی صلاح اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا جب اے کافروں کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہوا جب کن اور ہنستے ہو اور روتے نہیں وہ تم اور تم غفلت میں پڑھ رہے ہو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو